رو بسم الله الرحمن الرحيم الله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا يا ايها الذين ولا تموتن الا وانتم يا أيها ما صدقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زرجها وبث منهما رجالا كثيرا من نساء واتقوا الله الذي تساءلون منه والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تروا الله وقولوا خولا سديدا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُنْتِغِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فقد فَيْدًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشارهم لمحدثاتها وكل محدثة بدعاً وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعب بالله سبيل عليه من أشياء الله العظيم من همزه ونفزه ونفزه بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريس في نهلة السكاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يدعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال في أيضا في مولا آخر إن في خلق السماوات والعود واختلاف الليل والنهار لآيات الجغل الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إشتكت النار لربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدون من البرد من ذنهريرها وشدة ما تجدون من الحر من ثمومها والله لما مخاري ورسل في سريهما هل قسم كي حمد صنع الله رب العالمين كي لا جو تنہا اس گوبی کائنات کے کا حال و ممالک ہے اور پوری دنیا کا اکیلا اور تنہا نظام چلانے والا ہے وہی اپنے فضل و کرم سے موسم بدلنے والا حالات بدلنے والا ہے اور اس وقت ہم لوگ موسم سرما میں داخل ہو چکے ہیں سردی آ چکی ہے اس لیے آج کے جمعہ میں سردی کے مطابق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العمین ہمیں کتاب اللہ اور شبک رسول کے مطابق صلیم صالحین کے فہم اور اقلیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کہنے کی توفیق دے اور سننے کے بعد ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اشان رب العالمین میرے بھائیوں میرے ساتھیوں حالات کے اور موسم کے بدلنے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطنافی حلق سماوی غلط اختلاف نحالبا آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عند مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں رات اور دن آنے جانے سے حالات بدلتے ہیں وقت بدلتا ہے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی عمر کم ہوتی ہے اور ایک موسم گزرتا ہے دوسرا موسم انسان داخل ہوتا ہے یا ایک دن گزرتا ہے دوسرے دن میں انسان داخل ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک دن یا ایک موسم کم ہو جاتا ہے اس میں ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے سب کے لیے بہت آدر سرد موجود ہے اور اگر حقیقت میں انسان غور کرے انسان کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا ہے نہ اس کی عمر کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے بلکہ اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے ہر انسان کی ہر جانور کی ہر زیرو کی اللہ رب العالمین نے عمر لکھ دی ہے کہ وہ کتنے سال زندہ رہے گا کتنے سال دنیا کے اندر باقی رہے گا جیسے جیسے وہ گزرتا ہے دن گزرتا ہے گھڑی گزرتی ہے گھنٹا گزرتا ہے سیکنڈ گزرتا ہے انسان کی اور شخص کی یا اس مخلوق کی عمر میں کمی ہوتی جاتی ہے یہ تو ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو رہا ہے ہم بڑے ہو رہے ہیں ایک مہینے کا بچہ تھا دو مہینے کا ہو گیا سال بھر کا ہو گیا یہ دنیا کے لحاظ سے ہے ورنہ اگر انسان غور کرے تو بچے کے انسان کی عمر جو جو وہ بڑھتا ہے اس کی عمر کم ہوتی جاتی ہے ہر انسان کی عمر اللہ رب اللہ نے لکھ دی ہے انسان کتنا جیے گا ایک سال گزر گیا اس کی زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا حقیقت میں انسان بڑا نہیں ہوتا ہے حقیقت میں انسان چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی عمر عمرکت ہوتی جاتی ہے یہ رات اور دن کے بدلنے میں حالات کے بدلنے میں موسموں کے بدلنے میں ہمارے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ انسان اپنے نظر کے سامنے ہمیشہ اپنی عاقبت کو رکھے اپنی فکر کو رکھے ایک شاعر کہتا ہے مددم و دم و حاصل الجا رسول موتی و غافل زمانہ اور دل گزرتا جاتا ہے اور انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے وجہ جا رسول الموت اور موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے والقلب و القلو اور انسان کا دل سے غافل ہوتا ہے نعی مقافد دنیا عرول الحسرت دنیا کی جو نعمتیں ہیں کہ سب کے سب دھوکے کا سامان ہیں اور حسرت کا سامان ہے وعیش کافت دنیا محال الباطل اور تمہارا دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا یہ محال اور باطل ہے کوئی انسان دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا دنیا کی کوئی نعمت انسان کو آخرت کی نعمت سے نہیں بچا سکتی آخرت کی نعمت سے نہیں بچا سکتی دنیا کی نعمتیں دنیا کے اندر رہ جانے والی ہیں لہذا کامیاب انسان وہ ہے جو زندگی کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے اور زندگی کے اندر دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرتا ہے سردی آتی ہے اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے کپڑے آپ کو دے رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ٹھنڈی آتی ہے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے آپ پانی کو گرم کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس گرم کپڑے موجود ہیں اس کے اندر میرے بھائیوں آپ ان لوگوں کے بارے میں غور فکر کیجیے جو سب سردی میں جنہیں گرم پانی میں ایسر نہیں ہے گرم کپڑے میں ایسر نہیں ہے فقر و فاقہ کی جیسے تندرستی اور محتاجگی کی وجہ سے ایسے اپنے بھائیوں کو انسان ہمیشہ پر دھیان دینا چاہیے ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منڈوں میں ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں کی سردی میں ان کی موت ہو جاتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سردی امیروں کی ہے اور گرمی غریبوں کی ہوتی ہے سردی پڑتی ہے انسان جو امیر مالدار ہے گرم کپڑا خرید لیتا ہے سوٹر اور جاکٹ خرید لیتا ہے پانی ٹھنڈا ہے پانی گرم کر لیتا ہے اور اس سے گرمی کا احساس ہوتا ہے اسے یا اس کے پاس اے ہوتی ہے گرم کرنے والی یا اس کے پاس اور دیگر آلات اور مشینیں ہوتی ہیں جس سے ٹھنڈی کو ختم کر دیتا ہے اور ٹھنڈی کا احساس نہیں ہوتا لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو سردی کے اندر کھلے آسمان کے نیچے ان کے اوپر چھت بھی نہیں ہے کپڑے بھی میسر نہیں ہیں اور وہ زندگی گزارتے ہیں لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے جو کچھ ہو سکے اپنے ایسے غریب اور محتاج اور جو حاجت مند لوگ ہیں ایسے لوگوں کی کے ساتھ کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ حربان کی نعمتیں اس کے اوپر قرار رہی ہیں جی. اسی طریقے سے یہ سردی اور گرمی اللہ تعالی کی قدرتوں کا ایک نمونہ ہے قدرتوں کے ایک شاہکار ہے سخت سردی پڑتی ہے تو جانم کے سانس لینے کی جیسے سخت گرمی پڑتی ہے تو بھی جانم کے سانس لینے کی جیسے سے اللہ حربانی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے یہ سخت سردی ہوتی ہے انسان گرمی یا جہنت کے احساس لینے کی وجہ سے دنیا کے اندر سخت سردی پڑتی ہے کیونکہ جو جنت ہوگی جنت کے اندر نہ گرمی ہوگی نہ انسان کو سخت سردی ہوگی بہت دن موسم ہوگا اعتدال والا درمیانی والا موسم ہوگا لا یارون فی شمس والا جمہریہ جنت کے اندر نہ محبوب نظر آئے گی نہ گرمی ہوگی اور نہ سخت سردی ہوگی اعتباد کا موسم ہوگا یہ جنگل کے اندر لیکن دنیا کے اندر سخت گرمی بھی بڑھتی ہے اور سخت سردی بھی بڑھتی ہے جیسا جسے بخاری اور حسین حدیث ہے کہ اللہ کے سور سر شرح سناتے ہیں کہ جہنم نے شکایت کے اللہ رکر عالمین سے کہ میرا ایک حصہ حصے دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے اتنی زیادہ گرمی اتنی زیادہ سردی کی وجہ سے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا, جا رہا ہے تو اللہ دو مرتبہ سانس لینے کا حکم دیا ایک مرتبہ سخت گرمی کے اندر اور دوسرا سخت سردی کے اندر تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں سخت سردی نظر آتی ہے وہ جہنم کے سردی کو جیسے سانس لینے کی وجہ سے اور جو سخت گرمی نظر آتی ہے سخت گرمی کے مہینے میں وہ گرمی میں جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر مجرموں کو جہاں آج کا یا دیگر چیزوں کا جاب دیا جاتا ہے مار کا پر انہیں برف کا بھی عذاب دیا جاتا ہے برف سمیوں پر باقاعدہ ان کو اٹھایا جا جاتا ہے یہ بھی سخت قسم کا اداب ہوتا ہے تو یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے کہ جہنم کے اندر جہاں آگ کا عذاب ہوگا وہیں جہنویوں کے لیے سخت سبزی کا عذاب بھی دیا جائے گا یہ اللہ ربانی کی قدرت ہے کہ ایک ہی چیز کو اللہ ربلانی نے دو چیزوں کے لیے بنایا ہے وہیں آگ بھی ہوگی اور اسی جہنم کے اندر سخت سردی بھی دی جائے گی جس کی وجہ سے ان کے سارے اعداد سل ہو جائیں گے اور اس طریقے سے انہیں سخت تکلیف پہنچے گی یہ اللہ رب الر کی قدرنگ کا ایک ایک نشانی ہے یہاں سعودی عرب کے اندر سردی کے موسم میں بارش ہوتی ہے ہمارے ملکوں کے اندر بارش کا الگ موسم ہوتا ہے لیکن یہاں موسم سردی کے اندر بارش ہوتی ہے اللہ اللہ رب العمین ہی بارش ناظر کرنے والا ہے یہ بارش کے اندر ہمارے لیے توحید کا بھی تر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح ہے کہ موقع پر لوگوں کو زہر کی نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العامی فرماتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہو کے جو ہمارے اوپر ایمان لانے والے اور تاروں کا یا تاروں کا انکار کرنے والے ہو گئے اور کچھ ایسے لوگ ہو گئے جو تاروں پر ایمان لانے والے ہوں گے میرا انکار کرنے والے ہوں گے جس نے یہ کہا کہ نشستر کی وجہ سے بارش ہو گئی اس نے میرا انکار کیا اور ستاروں پر تاروں پر اس کا ایمان ہو گیا اور جس نے یہ کہا اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے بھی بارش ہوئی ہے وہ ہمارے ہی پرند ایمان لانے والا اور قوانین کا ستاروں کے انکار کرنے والا ہو گئے. تو یہ بارش ہمیں توحید کا ترس دیتی ہے کہ بارش برسانے والا اللہ ہر برآمین ہے اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ نشتر یہ ستارے بارش برساتے ہیں تو ایسا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے وہ انسان مسلمان باقی نہیں رہتا ہوا کہ اس نے اللہ عبان کے انکار کر دیا اور اس پر اس کا ایمان ہو گیا کہ ستارے ہی بارش برسانے والے ہیں جبکہ ماننے والا جلانے والا اولاد دینے والا دنیا کا نظام چلانے والا بارش برسانے والا صرف اور صرف اللہ البان کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے لہذا کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ستارے بارش برساتے ہیں یا آسان بارش برس کیا اس طریقے سے ستارے یہ بارش برساتے ہیں اللہ رب کے کار کرنے والا ہو گیا اور ستاروں پر, اور پر ایمان لانے والا ہو گیا دوسری نسبت یہ کہ بارش ہوتی بارش ہے لیکن ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی یہ بھی چھوٹے شف کا انتخاب کرتا اور چھوٹے گفٹ کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ ستاروں کو اللہ رب العلم بارش کا سبب نہیں بنایا جو چیز سبب نہیں ہے اگر آپ اسے سبب بنائیں گے اور یہ رکھیں گے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہ ساری چیزیں سبب ہیں یہ نہیں چھوٹا شرک کہلاتا ہے اگر سے شام کا بارک والا لیکن چیز کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اگر آپ اس کو سبب بنا لیں گے تو اسی صورت میں اللہ ہر براہ کے ساتھ چھوٹے شرک کا انتظام کرنے والے ہوتا ہے اللہ نے ستاروں کو بارش کا سبب نہیں بنایا ہے اللہ نے بادلوں کو یا اس طریقے سے ہواؤں کو ان چیزوں کو اللہ حرب العالمی نے بارش کا سبب بنایا ہے لیکن ستاروں کو اللہ حرب العالمی نے بارش کا سبب نہیں بنایا اس لیے اگر آپ اسے سبب سمجھتے ہیں تو یہ بھی اللہ حرب العالمی کے ساتھ چھوٹے شرط کا انسان انتخاب کرتا ہے جو چیز سبب نہیں ہے انسان اس کو سبب نہیں بنا سکتا مثال کے طور پر اللہ نے دواؤں کو شفا کا سبب بنایا ہے دواؤں کے ذریعے سے انسان کو شفا ملتی ہے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ حرب العالمی نے دوا کے ذریعے سے کو شفا عطا فرمائی لیکن اگر کوئی آدمی ایسی چیز کو جو شبا کا ذریعہ نہیں ہے اور اسے اپنے لیے شپا کا ذریعہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شبا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے لیکن یہ ذریعہ ہے جو اللہ رب الم کسان چھوٹا شرک ہوتا ہے انسان ہاتھ کے اندر کڑا لٹالے یا اپنی تعلیم پہن لے یا دھاگا اپنے جسم کے اوپر لٹالے اور ایک کہ ان کے ذریعے سب کو شبا ملتی ہے کہ اللہ رب الامن اور اس طریقے سے ہاتھ کے اندر جو کنگن ہیں ان چیزوں کو اللہ رب العامی نے شفا کا ذریعہ نہیں بنایا ہے اس لیے ہمارے میرے خمایا ممتا اللہ کا تبین رکھ جس نے تعویذ لٹکایا اس طریقے سے اپنے جسم کے اوپر کوئی چیز لٹکائی اس نے اللہ رامنی کے ساتھ شیئر کیا اور اس کو اس نے سبب سمجھا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دیتا ہے انسان انگوٹھی پہنتا ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ انگوٹھی کے ذریعے سب کو شفا ملتی ہے یہ انگوٹھی کے ذریعے سے اولاد ملتی ہے یہ فلاں قبر کی انگوٹھی ہے فلاں پیر صاحب نے کیا ہے فلاں پتھر ہے یہ اس پتھر کو پہننے سے انگوٹھی کو پہننے سے شفا ملتی ہے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ شفا دینے والا ہے لیکن اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ انگوٹھی ہی سب کچھ کرنے والی ہے یہ دھاگے ہی سب کچھ کرنے والے ہیں یہ کنگن اور ہاتھ کے اندر کڑے یہ ساری چیزیں ہی کرنے والی ہیں اللہ اور براہن کے ساتھ ستاروں کو بارش کا ذریعہ نہیں بنایا ہے انسانوں کی جیسے بارش نہیں اس لیے عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے ہاں اللہ رب العالمی نے اس وقت بنایا ہے اس وقت کے اندر بارش ہوتی ہے جیسے یہاں سردی کے موسم بارش ہوتی ہے ہمارے یہاں جون جولائی اور اگست کے مہینے بارش ہوتی ہے تو جب وہ مہینہ آئے انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ, اللہ کی حد سے بارش ہوتی ہے اس کے کہنے میں کوئی حرض نہیں ہے کہ اوقات میں بارش ہوتی ہے یہ اللہ حربان بارش کرتا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وقت آ جائے لیکن بارش نہ ہو کبھی کبھی کات پڑ جاتا ہے کبھی کبھی خوشالی پڑ جاتی ہے بارش ہی نہیں ہوتی ہے حالانکہ بارش کا موسم ہے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں بارش نہیں ہوتی ہے حالانکہ بارش کا موسم بارش کا وقت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی بارش دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی آپ نے دوا کھایا اسی دوا سے کسی کو شفا مل گئی اور کسی دوسرے کو شفا نہیں ملی کیوں کسی کو شفا دینے والا اللہ وہ ذریعہ ہے آپ نے شادی کیا بیوی بی کے پاس گئے کسی کو اولاد ہوتی کسی کو اولاد نہیں ہوتی ذریعہ پایا گیا سبب پایا گیا لیکن اللہ کی مشرحت اللہ نے اسے اولاد دیے تاکہ دوسرے کو اللہ اولاد, اولاد دے دی دوا آپ نے کھایا آپ کو شفا مل گئی دوسرے کو اسی دوا سے شپا نہیں ملی اللہ تعالی شفا کرنے دینے والا اللہ تعالیٰ سب کچھ اسے ذریعہ وہ سبب ہے کبھی کبھی ذریعہ ہوتا ہے لیکن وہ سبب نہیں پایا جاتا ہے ہوتا ہے ذریعہ لیکن پھر بھی وہ چیز نہیں پی آتی کیونکہ اللہ تعالی کی مصلیت نہیں ہے اللہ نہیں چاہے تو اللہ, حکمت. اللہ, حکمت. اللہ حکمت اللہ تعالی کی حکمت اللہ نہیں چاہے تو آپ کے شادی ہو کے لانے اولاد نہیں دی آپ کو اللہ کی مسلیت ہے کیا اس کے اسباب اللہ جانے والا ہے دوا کھائے علاج نہیں ہوا آپ کو شپا نہیں ملی حالانکہ اللہ نے دوا کو شبا کا ذریعہ بنایا تو اللہ ہر گرامین ہی حکمت والا ہے اللہ کی حکمتیں ہوتی تمام چیزوں کے اندر تو کبھی کبھی سبب بھی پایا جاتا لیکن وہ سبب نہیں پایا جاتا تو کبھی کبھی موسم ہوتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی ہے لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موسم کے اندر بارش ہوتی ہے لیکن بارش برسانے والا اللہ ہر برآمین ہے اللہ کے علاوہ کوئی بارش برسانے والا نہیں ہوا چلے بارش کے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں ہوا چلتی ہے تو انسان کو اس کے لیے دعا سکھائی گئی ہے کیونکہ ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قوم آگ کے حالات کو برباد بھی کر دیا سات دنوں تک ان کے اوپر مسلسل ہوا چلتی ہوئی آدھی چلتی ہوئی طوفان آتا رہا اللہ نے ذریعے سے ان کو را کر دیا اللہ تعالیٰ کبھی پانی کے ذریعے سے کسی کو را کرتا ہے کبھی قہد کے ذریعے سے را کرتا ہے اللہ حرب العالوین کا انداز برالا تھا سب سے پہلا آداب دنیا کے اندر آیا وہ خوب دھار بارش ہوئی زمین سے بھی پانی نکلا اور اسی پانی کے تر سائے لوگوں کو ڈبی تو پانی اگر زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں آزاد بن جاتا ہے یا اس طریقے سے اگر بارش نہ ہو تو وہ بھی عذاب بن جاتا ہے قید بند پڑ جاتا ہے انسان کے لیے تو اللہ ہر العرامن کی قیمتیں ہوتی ہیں آدھیاں چلتی ہوائیں چلتی ہیں یہ موسم کے اندر جب بارش کا وقت ہوتا ہے تو آپ سمجھ کی بارش کے لیے ایک طرح کی نوید ہوتی ہے یہ لیکن اس کے اندر آزاد بھی ہو سکتا ہے بولتے اللہ نے آج اطبان کا زاب بھی قومی کے اوپر بھیجا ہے علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہ کا خیر رہا اللہ تعالیٰ میں اس ہوا کے اندر خیر کا سوال کرتا ہوں وہ خیر معاون صرف ہی اور جس ہوا جس خیر کے ساتھ بھیجی گئی ہوا اس خیر کا مجھ سے سوال کرتا ہوں وہ اور اس کے سر سے اللہ تعالیٰ میں جی پناہ چاہتا ہوں وہ شروع اور جو شر اس کے اندر ہے اللہ نے اور جو شر شر تیری تیر بنا چاہتا ہوں اور جو اس کے اندر شر بھیجا گیا ہے وہ شر سے اللہ تعالیٰ میں تیری بنانا چاہتا ہوں وہ شروع سلط میری لہٰذا اللہ کا ہتاشتر آتی ہے جب آدھی آتی تھی تو اللہ کا شخص دعا پڑھتے تھے آپ گھبرا جاتے تھے آپ سے لوگ پوچھتے تھے کہ کیوں تو آپ نے بلایا کہ آدھی کے ذریعے صلاح نے بات کر دیا ہو سکتا ہے شادی کے طرح ہمارے تو ہو یہ ہمارے لیے آباد کا ذریعہ بن جائے اس لیے آج صلی اللہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بنا ترب کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے تھے اور اس ہوا کے ذریعے سے خیر کی تعلیم اور مددگار ہوا کرتے تو یہ جب ہوا چلے انسان کو اللہ علام سے کہ یہ دعا انسان کو پڑھنی چاہیے اس طریقے سے بارش ہو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہ مسئلہ بننافیہ اللہ اس بارش <سؤال> کو ہمارے بنا دے اللہ مشکل اللہ کو رحمت کا پانی بنا دے کا پانی نہ اس کو <سؤال> یہ پانی ہمارے لیے عذاب بن جائے تباہی بربادی کا ذریعہ بن جائے علاق برف ہو جائے ہم ہمارے جانور گھٹ ڈوب جائے پانی کے اندر ساری چیزیں ختم ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہمارے آزاد کا ذریعہ نہ بنے انسان کو دعا کرنی چاہیے اور جب بارش بہت زیادہ ہونے لگے اور انسان کو اس کی ضرورت نہ ہو تو انسان یہ دعا کہ اللہ حکم اللہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے اوپر نہ برسا حوالینا ہمارے ارد گرد جو ہے ان پر بارش کو برسا دے درخت کی جو جڑیں ہیں یا پہاڑ ہیں وادیاں ہیں جہاں اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ اس پانی کو وہاں پر بھیج دے یا وہاں پر بارش برسا انسان کی دعا کرنی چاہیے سر سردی کے اندر انسان رو کرتا ہے پانی سر سرد ہے اس کے اجر کے اندر اضافہ ہوتا ہے اللہ کے سورص کے دیش ہے اللہ عدم اللہ یہ بتایا کیا میں تمہیں یہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے صلی اللہ حرکان تمہارے گناہوں کو مٹا درجات اور تمہارے درجات کا اضافہ کر دے آپ میں اس با کو رو دے اور نتارے یعنی مشقوں کے باوجود اچھی طریقے سے وضو کرنا نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق وضو کرنا اور پانی کو ہر جگہ پہنچانا جہاں جن آزاد کو دھلنے کا حکم دیا گیا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سب سردی ہوتی ہے انسان اپنی پوری آستین کو نہیں چڑھاتا ہے اور اس کی کوہنی خشک رہتی ہے کوہنی تک پانی نہیں پہنچتا ہے کہ انسان وضو کرتا ہے یعنی تک پانی نہیں پہنچتا سب سردی ہے پانی گرم نہیں ہے اور انسان جلدی جلدی وضو کرتا پانی نہیں پہنچ پاتا ہے اللہ کے سرکشی جی سے ویل آباد کے انداز ایسی ایریوں کے لیے ویل ہے جہاں پانی نہ پہنچتا ہے سردی ہے اگر آپ تکلیف کے اور ادا کے باوجود اچھی طریقے سے اردو کریں گے ایسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو ڈونڈ کرتا ہے اس کے اندر زیادہ رہتا ہے آپ دیکھیں رواج کے لیے یعنی بول کی شرح کی بات کرنا ہے تو اس طریقے سے انسان کو اردو کے اندر سردی کے موسم میں اگر اردو کرتا ہے اور اسے پانی ٹھنڈ رہے ٹھنڈا رہتا ہے پانی گرم کرنا چاہے گرم کر لیں یہ حرض کی بات نہیں اس میں لیے یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر کے بھی کرے اگر نہیں مار لیجیے اور اس کا دل نہیں چاہتا لیکن اردو کرنا ہے اردو کرتا انسان اللہ اربان اس کا اضافہ کرتا ہے سخت سردی ہے آپ پانی گرم نہیں کر سکتے آگ کو روشن کرنا ہے ادو کرنا ہے آپ دہم کر لیجیے یہ بھی نبی کی سنت ہے اور یہ بھی اسلام کے آسانیوں میں سے ایک ہے ہیں کہ کے اندر میں مجھے احترام ہو گیا میں ناپاک ہو گیا میں نے وہ تحبوب کیا اور لوگوں کو نماز پڑھا دی لوگوں نے کہا کہ آپ نے ناپاکی جان کو نماز پڑھا دی اللہ کسر کے پاس آئے تو ہمارے بھی کسانوں نے بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا میں نے نماز پڑھا دیا تو ہمارے ناپاکی میں نماز پڑھا دیے تو انہوں نے قرآن کریم کی عائد پیش کی بلا تک سکم ان اللہ حقانہ رحیمہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ کرنے والا رحمت والا اس لیے میں نے کی نماز پڑھا دی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہم آئی سنت ہے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہے سنت کے لا کے انہوں نے نماز پڑھائی اور ایسے ایک موقع آتا ہے کہ ایک آدمی کو سخت سردی میں احترام ہو گیا ناپاک ہو گیا لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہا کہ بھی آپ کو غسل کرنا پڑے گا غسل کیا اس نے اور اس کی جان چلی گئی ہمارے آبی کے پاس آئے ابھی سے سوال کیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا نماز شروع نہ یہ سوال اگر تمہیں کسی سوال کا جواب نہیں معلوم تھا سوال میں قلم سے پوچھ لینا چاہیے تھا اس کا اس کا شفا اسی کے اندر سوال کرنے کے اندر ہے تو شریعت کے اندر آسانی ہے انسان سفر میں ہے پانی نہیں گرم کر سکتا حضور کرنا اس کو یا بیمار ہے وہ تو نہیں کر سکتا کم کر لے یہ شریعت کی آسانیوں میں سے اپنے دونوں پتیلیوں کو زمین پر ایک بار مارے اور اگر اس کے اندر دھول وغیرہ ہے تو اس کو پھونک دے اور اس طریقے سے اپنے چہرے پر ایک بار مسئلہ کر لے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پر مسئلہ کر لیں اس طریقے سے انسان کا تیموک ہو گیا کچھ لوگ کولیوں تک مسئلہ کرتے ہیں کونوں تک مسئلہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں آتی ہے اللہ کے صلی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحیح سے نہیں آتی ہے حدیث کے اندر یہاں کا لفظ ہے یا اپنے دونوں ہتھیلی ہتھیلیوں کو انسان مسئلہ کر لے ایک بار شہرے پر کر لے اور ایک بار اس طریقے سے مسے کر لیں انسان کا تیموک ہو گیا تو یہ سردی کے مسائل میں عام طور پہ مسئلہ پیش آتا ہے اور نہ اور مقامات پر انسان اس کے اوپر کر سکتا ہے ایسے ہی موزے کا مسئلہ ہے کہ پر مسے کرنا کا معاملہ ہے موزہ پر مسے کرنا یہ ہماری متوادی سنت،, سنت ہے یہ اور یہ ہمارے درمیان جو اہل باطل ہیں اہل بدعت ہیں جو روافظ ان کے درمیان اقتبا کا بہت بڑا مسئلہ ہی ہے اس لیے علماء نے اس مسئلے کو عقیدے کے درمیان کیا ہے کیونکہ جو روافظ ہیں وہ لوگ موضوعوں پر نہیں مسے کرتے وہ لوگ اپنے پاؤں پر مسے کرتے جبکہ اہل سنت اور جماعت سبب سارن کے پر قائم رہنے والے اپنے پاؤں کو دھمتے ہیں اور موضے پر مسے کرتے ہیں یہ معلوم کی صورت ہے متواتر حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے موضوعوں پر مسے کیا اور موزہ چاہے چمڑے کا ہو چاہے اونٹ اور کپڑے کا ہو کیونکہ موضوں پر مسے کرنے کا مقصد آسانی ہے لہٰذا انسان کپڑوں کے موزے پر بھی مسے کر سکتا ہے یعنی کہ چمڑے کا موزہ ہونا چاہیے نبی کے زمانے میں چمڑے کا موزہ تھا آج کے آخری وقت میں صابہ کا زمانہ آیا چمڑے کے بجائے کپڑے اور کے موزے آنے لگے اس لیے امام ابن قدامہ رحمتہ اللہ علیہ نے اجمال عقل کیا ہے صحاب کرام سے کہ انہوں نے باقاعدہ کپڑوں کے موقعے پر مسے کیا اور جی صحابہ صابق شدہ ہے علی رضی اللہ عنہ عبداللہ مسعود، بن مسعود اللہ بن مسود بن اوقاس اور شریک کے ساتھ بڑے بڑے صحاب کرام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے مودود کے اوپر مسے کیا اور مہدے کس کے تھے یورب جس کو عربی زبان میں جورب کہتے ہیں لفافے کو کپڑے کے انسان پاؤں کے اندر ڈالتا ہے پاؤں کے اندر جو پہنتا ہے کپڑا اور ان کا با قدموں کے اندر اس کو غورب کہا جاتا ہے چاہے اون کا ہو چاہے کپڑے کا ہو لہٰذ صاحب کرام نے بھی شامل شدہ ہے اور دین کی آسانی میں سے ایک آسانی ہے انسان اس کے اوپر مسے کرے لیکن مسے کرنے کی کچھ شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان وضو کی حالت میں پہنا ہے اگر ناباکی حالت میں اگر وضو کے پہن لے گا موزے مسے نہیں کر سکتا دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو موزے ہیں ان کے ایک مدت ہے اور انہیں مدت میں انسان مسے کر سکتا ہے یعنی مسافر کے لیے تین دن تین رات ہے اور مقیم کے لیے دیل ایک دن ایک رات اور تیسری شرط یہ ہے کہ چھوٹے حدث کے اندر چھوٹی ناپاکی میں انسان مسے کر سکتا ہے بڑی ناپاکی جس میں انسان کو غسل کرنا پڑے اس میں انسان مہدوں پر بسے نہیں کر سکتا ہے. اور مسے کی یعنی جیسے وزر کرنا ہے آپ کو تو آپ ناپاک ہوگے تو آپ مہدے پر بسے نہیں کر سکتے آپ جو ہے مہدہ نکالنا پڑے گا کرنا پڑے گا آپ کو چھوٹی ناپاکی ہے آپ کا اردو ٹوٹ کے آ خارج ہو گئی پیشاب کر لیا پیغانہ کر لیا آپ نے آپ آب اسے موضے مسے کر سکتے ہیں اور مسے کی مدت پہلی مسے سے شروع ہوتی ہے موتا پہننے سے نہیں آپ نے موضا پہنا لیکن پہلی بار جب مسا کریں گے تو وہاں سے مدت شروع ہوگی جیسے فجر میں آپ نے ادو کیا موضاء پہن لیا لیکن آپ کا اردو ٹوٹا جا کر کے دوہر دوہر میں دوحر میں آپ نے موضے اور مسے کیا تو وہاں سے مدت کی شروعات ہوگی وہاں سے محکم کے لیے ایک دن ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن تین رات تو اس طریقے سے اسلام کے آسانیوں میں سے یہ ساری آسانیاں ہیں انسان ان آسانیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب البراہین ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے دین کے اندر عطا فرمائے اور اپنے نبی کی سدت پر قائم رکھے اللہ رب البراہین توحید پر قائم رکھے اور اللہ رب البراہین ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں قیمت بند مسلمہ کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ الم قرمانہ علیہفان الیا بلا ذکر حکیم ان میں ہوتا اعلیٰ جو ان کے